اب دیکھتے ہیں کہ امت میں ضلت اور رسوائی کی وجوہات کیا ہیں یا سب سے بڑی وجہ کیا ہے میں یہاں پر پہلے چند آیات بیان کرتا ہوں اور بعض علماء کے اقوال پیش کرتا ہوں پھر چند غلط فہمیاں ہیں ان اسباب پر کے امت کی ذلت کے اسباب کیا ہیں کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا چار پانچ مختلف قسم کے اسباب پیش کیے گئے تو پھر آخر میں کون سا قول درست ہے دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دشمن کی طاقت اس کا غلبہ اور مسلمان کی ذلت اس کی جو وجہ ہے وہ مسلمان خود ہے مسلمان خود ہے اس کے اپنے اعمال ہیں جیسا کہ آج امت میں اعمال ہو رہے ہیں انہی اعمال کے بدلے اللہ تعالی اس امت کو عطا کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا انصاف رہا ہے جب یہ مسلمان نیک اور صالح اعمال اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان میں رکھ کر اپنی زندگی گزارتا تھا اپنے رب کی فرما برداری اور اپنے پیارے پیغمبر وسلم کی فرمہ برداری میں توحید سنت پر زندگی گزارتا تھا شرک بدعات خرفات کبھی امت میں موجود نہ تھے اور نہ بھی کبھی اس کی طرف دیکھا تب تو اللہ تعالیٰ کو عزت بھی دی تھی ایک مقام تھا سوق کرام کا دور تابعین کا دور پہلے تین سو سال اس کی واضح گواہی دیتے ہیں آنکھوں دیکھی ہی گواہی سورت کی طرح چمکتے ہوئے دو لوگ آپس میں اختلاف نہیں کر سکتے لیکن ہاں چھوٹی موٹی فرقے نکلے جہمی نکلے مرتزری نکلے ان کو رد کرنے کے لئے جو موجود تھے وہ ان کو تمکین نہیں دی گئی فیصلے ہوتے تھے قرآن سنت کے مطابق جہمی کے جمعی کو فیصلے ایک گروہ موجود تھا چھوٹا سا لیکن ان کے فیصلے ان کے فیصلوں کا کو کوئی اعتبار نہیں تھا آپس میں تو مانتے تھے مانتے تھے ایک گروہ تھا مغلوب گروہ تھا اور جو مغلوب تھے تو امت پر ان کا اثر نہیں تھا کیونکہ امت تو خیر میں تھی کہ نہیں دیکھا شر ہر دور میں موجود ہے تھوڑا شر تھا خیر بہت زیادہ تھا تو بات عموم کی ہوتی ہے وہ جو شاہ و ناظر ہوتے اس کو کوئی حکم نہیں ہوتی یہ شاہج و نازر تھے جامع تزلی ہیں خوارج آئشیا رافیہ آہستہ آہستہ لیکن دیکھیں یہ بیلنس جب خیر آہستہ کم ہوتا گیا اور یہ شر بڑھتا گیا خیر مغلوب ہوتا گیا اور شر غالب ہوتا گیا اللہ تعالیٰ کا انصاف کبھی نہیں ہے کہ امت کا حال بھی وہی رہے انحت علم اللہ لَا ما ما بی تعالیٰ کسی قوم کے حالت کو تبدیل اس وقت تک نہیں کرتا جب تک یہ قوم اپنی حالت کو خود تبدیل نہ کر دے اگر برائی سے اچھا کی طرف تبدیل کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے حال کو برائی سے اچھا کی طرف پھیر دیتا ہے ذلت سے عزت کی طرف ناکامی سے کامیابی کی طرف السلام وبرکاتہ اور اگر حال الٹ ہے کہ برائی امت میں خیر تھی لیکن برے کام شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ برائی بڑھتی گئی انہوں نے آپ کو تبدیل کیا اچھائی سے برائی کی طرف تو اللہ تعالیٰوں کی حالت تبدیل کر دے گا اچھائی سے برائی کی طرف عزت سے زیرت کی طرف کامیابی سے ناکامی کی طرف غلبے سے بغلوبی کی طرف بھی اللہ تعالیٰ کا انصاف رہا ہے اب ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصاب مصیبت فرد مکسے وقت عید جو تمہیں مصیبتیں پہنچی ہیں ان کی وجہ تمہارے اپنے اپنی کمائی اپنے اعمال ہے جو تم نے کمائے ہیں جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے ہیں وہ یا فورن کفیر اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے ان کے علاوہ یعنی جتنی ہم اعمال کر رہے ہیں جتنی برائیں جا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ رحم و کرم ہے کہ بہت, بہت معافی مل رہی ہے ون اگر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ پکڑتا تو آج امت پتہ نہیں کہاں پہ ہوتی یہ تو اللہ کا رحم و کرم ہے شلک پھیلا ہوا ہے لیکن پھر بھی مغروب چند ملک ہے پوری امت نہیں ہے یاد رکھیں بدعت پھیلی رکھ بہت پھیلیرمانی عروج پہ آج پھر بھی مجھے خیر زیادہ ہے شر زیادہ ہے انصاف کی بات ہے پوری اسلامی امت کو دیکھ لیں اسلامی امت پوری میں جیسے آج بٹی ملک مختلف ملکوں میں پھر بھی خیر زیادہ ہے کہ شر زیادہ ہے یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو ہمارے ہاتھوں نے کمایا ہے اگر مگر اس کا حساب لیتا برابر کا انصاف کرتا اللہ قسم کوئی شاید عزت رہ نہ سکتا سانس نہ لے سکتا عزت کی لئے اللہ تعالیٰ کو رحم و کرم ہے وہ یاف کثیر اس کو اس کے اندر دس لینے لگا لے وہ یاف ال کثیر بہت کچھ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور یہ فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا جس کی آج ہم محتاج ہیں اور ہمیشہ کے لیے محتاج رہیں گے یہ فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا آئیے دیکھتے ہیں بعض علماء کے اقوال شیخ بن تین رحمت الماہ فرماتے ہیں اب بات ہو رہی ہے ذلت کی وجہ کیا ہے جو مسلمان ذلت ہے اس کی وجوہات ہم بیان کر رہے ہیں کیا ہے سب سے بنیادی وجہ کیا ہے تاکہ جو ہم تشخیص کر لیں گے کہ یہ وجہ سے اس کا علاج بھی ویسے کرنا پڑے گا ہم نے عمر کو نکالا ہے نا اس دلدل سے اب مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آج جیسا کہ غلط فہمی میں آیا ہے آخر حل کیا ہے اپنے آپ کو حوالے کر دیں مزید ذلت کی گڑھے میں پڑے رہیں یا کوئی دوسرا حل بھی ہے ہمارے پاس حل ہے جہاد کا ہم جان دیں گے مریں گے ماریں گے کچھ بھی کریں گے چاہے امت کہاں پہ بھی جائے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے یا مریں گے یا ماریں گے یا دوسرا حل کوئی ہے تو ہم یہ بتا رہے ہیں جب تک ہم تشخیص نہیں کرتے کہ امت کی ضلعت کی وجہ کیا ہے تو حل کیسے پیش کر سکتے ہیں تو آئیے ہیں کہ وجہ کیا ہے پھر اس کا علاج کرتے ہیں اور انشاءاللہ جب علاج ہو جائے گا تو مرض بھی ٹل جائے گی اور کامیابی بھی مل جائے گی شیخ صحمت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الجواب الصحيح جلد نمبر چار سو پچاس میں واحد غحر القفار اور جب کافروں کا غلبہ ہوا اور ظاہر ہوئے فئی نمائزہ لذنوب لیو تو اس کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے گناہ التي اوجبت نقص ایمان جن کی وجہ سے یعنی گناہوں کی وجہ سے واجب ہو گئے کہ ان کا ایمان کم ہو جائے میرے بھائی گناہوں سے ایمان کم ہوتا ہے ابو بھی تکمیلی ایمان نسورحم اللہ پھر جب وہ اللہ تعالی کی تر کر کے توبہ کر لیں اور اپنے ایمان کو جو کم تھا اسے پھر سے کامل کر دیں بلندی کی طرف لے کے جائیں نسورحم اللہ اللہ تعالیٰ ان کو نصرت اور کامیابی ضرور عطا فرمائے گا کم اقال جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا وَلَا تحزنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم <مؤمنين> اور تم خش نہ ہو جاؤ کمزور نہ ہو اور پریشان نہ ہو جبکہ تم اونچے ہو بلندی پہ ہو انکن تمین اگر تم مومن ہو یعنی جب تک ایمان ہے تو بلندی ہے آئے تک ریمک دیکھیں جب تک ایمان تمہارے اندر ہے تو تمہارے اندر بلندی ہے پریشان کیوں ہوتے ہو کمزور کمزور کیوں ہوتے ہو نہ پریشان ہو نہ سستی کرو نہ پستی کرو جب تک ایمان تمہارے اندر مضبوط ہے تو کامیابی تمہارے کامیابی تمہارے قدم چھوڑنے گی جی لیکن جب تک یہ ایمان نہیں ہے تو پھر کامیابی بھی نہیں ہے وقالا اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اولم اسابت کو مسی قد ہے اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی اس سے پہلے اور مصیبت سے دگنی پہنچ چکی تھی تم نے کہا یہ کہاں سے آئی ام ان کو کہہ دے یہ میرے پیارے پیغم برسر ان کو کہہ دے یہ امفو سیکھوں یہ تمہاری نفس کی طرف سے ہے تم خود وجہ ہو اس مصیبتوں کی دیو تمہارے اوپر آج ٹوٹی ہیں اور مجموع فتحبوں میں جلد نمبر گیارہ سفمبر چار سو پینتالیس میں فرماتے شیخ اور جب مسلمانوں میں ظاہر کمزوری ہو وكان عدوهم عليهم اور جب ان کا دشمن ان پر غالب ہو كان ذلك بسبب ذہنی تو یہ سب ان کے گناہوں کی وجہ سے تھا وہ خطایا ہوں اور ان کی غلطیاں تھیں گناہ اور غلطیاں جو ہیں ان کی بنیادی جڑ کیا تھی یا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ چیز کو یا اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا اس میں کوتاحیہ کرتے تھے باطن و باہرن چاہے وہ عقیدے کے مسائل ہوں یا چاہے وہ نماز اور واحر مسائل جو نماز روزہ تو ان کی پرواہ نہیں کی وہ ان سے جاتے رہے وہ اماں لوان بھی تحتن و اور یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حد جو اللہ حد قائم کر دی ہیں جس کو گزر حرام ہے جو محرمات ہیں ان کو گزر گئے حد پار کر گئے اور اللہ تعالی کی نا کرتے رہے باطن باقن واحرہ چاہے وہ عقیدے کی محرمات جیسے شرک بدعات بدایت قرفات ہیں چاہے وہ واحر احمال ہو جیسے کہ زنا ہے سود خوری ہے حرام کھانا ہے وزین کی نافرمانی فرمانی ہے قتل کرنا ہے ظلم کرنا ہے سارے محرمات جو ظاہر ہیں جو نظر آتے ہیں قول اللہ اللہ تعالی نے فرمایا اندین ببعض ما کسب جن لوگوں نے منہ موڑا جس دن دو گروہ سامنے, سامنے آئے جنگ کے دوران تو شیطان نے ان کو ضلیل کیا وجہ کیا ببعض ما کسب جو کچھ سارا نہیں کمایا بعض ظلمیں سے جو کمایا جو برائیاں تھیں سارے برائی کا بدلہ نہیں تھا یہ کہ شیطان کی وجہ سے زلیل ہوئے لیکن بعض گناہ جو انہوں نے کمایا تھا اس بعض گناہوں کی سزا میں ان کو یہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا وہ تعالی احتیاط اور من من اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے عہد میں اولم اسبت مصیبتوں قد اسب تم مسلح ہے کل تم انہدوں اس وقت میں پہلے بیان کر چکا ہوں تعالی کال ات عائل ہے سورہ ان نواحقین عزیز اور بے شک تحقیق اللہ تعالی اس کو کامیاب کرتا ہے اس کو نصرت عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالی کے دین کو کامیاب کرے اللہ تعالی کے دین کو نصرت کرے بے شک ان اللہ لقوی العزیز اللہ تعالی طاقتور ہے غالب ہے چاہے آپ کچھ کریں یا نہ کریں آپ اللہ تعالی کے دین کو کامیاب کریں یا نہ کرے اللہ تعالی ہمارا محتاج نہیں آپ کا مرتاج نہیں ہے اللّہ تعالیٰ خود طاقتور ہے خود غالب ہے لیکن اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں اسباب دکھائے ہیں یہ کے راستہ ہی عزت کا راستہ تمہیں کس راستے پہ چلنا ہے اگر راستے اختیار کرو گے زلت والے تو کامیابی نہیں ہے عزت نہیں ہے اگر راستے اختیار کرو گے عزت والا تو اسی میں عزت اس میں کامیابی ہے اور اگر راستہ تو آپ سمجھتے ہو عزت والے اور کام ذلت والے کرتے ہو تو کبھی عزت حاصل نہیں ہونے والی اور راستہ زلت والا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم عزت والا کام کر رہے ہیں تو پھر بھی عزت نہیں مل سکتی جب تک کہ راستہ بھی عزت والا ہو اور عمر بھی عزت والے ہوں قرآن کے آئے تھے اللہ نے عمت کرنا ہو فی القام ہو اتو ذکر جن لوگوں کو اگر ہم تمکین دے زمین کے اوپر تو وہ نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں امر معروف کرتے ہیں، اچھائی کی طرف بلاتے ہیں نہو عن المنکر برائی سے روکتے ہیں ملک العمور اور ہر چیز کی واپسی اللہ تعالی کی طرف ہے جو سچی نیت سے کرتا ہے اسے جواب اللہ تعالی کو دینا ہے جو نفاقن کرتا ہے جواب اللہ تعالی کو دینا ہے تو نیت کا دار و مدار عمل کا دار و مدار سارا اللہ تعالی کے سپرد ہے کیونکہ دیکھیں تو سب نمازی سب نماز پڑھے ہوتے ہیں ہمارے سامنے زکوۃ دے رہے ہوتے ہیں داد و تیلی کا کام کرتے رہتے ہیں اچھا کی طرف بلاتے ہیں برائی سے روکتے ہیں لیکن سارے کے سارے عمل جو ہے اس کی واپسی کہاں ہے لوگوں کی طرف نہیں ہے جو آپ کو شباشی دیں گے اور پیٹ پہ پی آ کے آپ کے دو ایسے ہاتھ مار کے شباشی دیں گے ہرگز نہیں جو کچھ آپ نے کیا ہے اچھا ہے یا برا ہے لوگ, لوگ اسے نہیں تولتے اچھا یہ برا ہے اس کے تول کے ترازو ہے بول للہ ہے اس ترازو پہ تلے گا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اور اسی کے سامنے ہم جواب دے ہیں اتر شیخ نس مرحت اللہ علیہ جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر چار سو پینتیس اور آگے جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو انتالیس اور جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر چار سو چوبیس میں بھی سلامت اللہ برکات اس طریقے سے آپ کو اس طرح کی باتیں آپ کو مل جائیں گی مزید اللہ و رحمۃ اللہ علیہ مدار جو سالکین میں فرماتے ہیں فلبول اگر بندہ یعنی جو ذلت رسوائی کی زندگی گزار رہا ہے اگر یہ بندہ اس وجہ کی طرف یا ان وجوہات کی طرف رجوع کرے جس کی وجہ سے اس پر واجب ہو گیا کہ وہ ضلعت زندگی گزارے لکھن اشتکار ہی تو اس کو دور کرنے میں جو وہ محنت کرتے جد وجہد کرتے اس لیے زیادہ بہتر تھی کہ کسی اور چیز میں اگر وقت لگا دے ون فعلو من خصوصوں اور ان کے دشمنوں کے غلبے سے بھی زیادہ اسے نفع ہوتا منجر بولنے اگر اس کا دشمن ظلم کر رہا ہے اس کے اوپر تو اس کی وجہ وہ خود ہے اس نے خود اس شخص کو اس ظالم کو اوپر مسلط کر دیا ہے اپنے اعمال سے قال تعالیٰ اس کے دلیل بیان کریں ارشاد او لما مصیبت ہوں اسب تم مسلح ہے کل تم ان ہے جب تمہیں مصیبت آتی ہے دوگنی مصیبت آ جاتی ہے تم لوگ کہتے ہو کہاں سے آئی مصیبت کیوں آن... ان پڑی تو وہ کہہ دیجیے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے اپنی نفس کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس احت کریمہ میں خبر دے رہے ہیں بیان کر رہے ہیں کہ جو عذیت اور تکلیف اور غلبہ کافر کی طرف سے ہے اس کی وجہ ان کا اپنا ظلم ہے جو وہ کر رہے ہیں اپنے اوپر وقال اتعال اور شادی تعالیٰ وما اصاب اقمیبت فبی مقصبت ایدک میف الفیر اس حادث میں بیان کر چکا ہوں جو مصیبت تم پر ٹوٹ پڑی ہے تو اس کی وجہ جو تم نے کمایا ہے جو تمہارے ہاتھوں میں کمایا جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے اللہ تعالیٰ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے اور اقازت الحفان میں ابن القیم رحمت اللہ ہی فرماتے ہیں اقازت الحفان دوسری تصنیفین کی وہ خدا ان کے نسم و تعید اور اسی سے کامیابی اور مدد ان مح علی اہل المان الکامل اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی نصرت اور مدد ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ایمان ایمان کامل ہے جیسے ایمان ترقی کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ کی کامیابی اللہ تعالیٰ کی نصرت اللہ تعالیٰ کی مدد اسی طریقے سے اور مضبوط ہوتی جائے گی اس کے دل بیان کرتے ہیں بازن رسول حیات دنیا بے شک ہم نصرت عطا کریں گے کامیابی عطا کریں گے اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو والذین امن اور ایمان والوں کو پھر حیات دنیا اس دنیا میں ویوم رقوم الشہد اور قیامت کے دن یہی کامیاب ہے بشرط یہ کہ اللہدین امن ایمان ہو اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کامیابی بھی نہیں ہے وقال تعالی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تعید کی نصرت کی مدد کی, کی, کی آمنوا جو لوگ لو ایمان لائے یہ کون ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس علیہ والسلام کی فرم برداری کی ہم عیسائی نہیں کہیں گے وہ مسلمان تھے کیونکہ عیسائی جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہے اصل ان الدین ندین علیہ الاسلام تو ایس علیہ السلّام کے زمانے میں جو ان کے متبعین تھے جو مومن تھے ان کے اپس میں جنگ ہوئی وہ سب ماننے والے تھے ایس علیہ سلاد السلام کو تو غلبہ کس کو ہوا دونوں میں سے جس کا ایمان زیادہ تھا دیکھیں سبحان اللہ اور جن کا ایمان کم تھا مغلوب ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيَدْنَ الَّذِينَ آمَنُ عَلَى عَدُوهِمْ ہم نے تعیدی مدد کیونکہ کی؟ جو لوگ ایمان لے کے آئے جو دوسرے تھے کچھ کم ایمان والے تھے کچھ منافق تھے کچھ بے ایمان تھے وہ ایک گروہ تھا یعنی وہ بھی شامل تھے جو اسلم کو جنہوں نے اللہ کا نبی نہیں مانا وہ بھی شامل تھے جو نفاقن نبی مانتے تھے وہ بھی شامل تھے جو بدقارے میں تلے ہوئے تھے اور ان کی نافرمانیاں کرتے تھے اور ان کے راستے سے الگ ہونا چاہتے تھے لیکن غلبہ کس کو ہوا اللہ دین وہ صرف غلبہ نہیں وہ اسبخ وہی قابض ہے وہی ظاہر ہوئے ہو اور ان کا راستہ اختیار کیا گیا جب ہم نے یہ کہا کہ امت میں ذلت اور رسوائی کی وجہ انسان کے اپنے اعمال ہیں ایمان کی کمی ہے اور واجبات میں ایمان کی کمی کی وجہ توحید کے اہتمام نہیں ہے شرک بدعات اور خرافات بڑی ہوئی ہیں جب شرک ہے تو ایمان مکمل ختم ہو گیا بدع مکفر ہے تو ایمان کا مکمل خاتمہ ہو گیا اگر بدع غیر مکفر ہے تو ایمان میں کمی ہوئی پھر واجبات کا ترک کرنا نماز کا جو تاریخ ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے ایمان کا خاتمہ ہے اور جو دوسرے واجبات ہیں جیسا کہ روزہ ہے حج ہے زکوۃ ہے اور ودین کی فن ہے جو ان کو ترک کرتے چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہ کا قبرتکب ہے تو اس سے ایمان کم ہوتا ہے ایمان کا خاتمہ نہیں ہوتا اور جو محرمات پر عمل کرتے ہیں اگر شرک ودا مقفر ہے تو ایمان کا خاتمہ ہے اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور گناہ ہے جیسا کہ سود خوری ہے حرام خوری ہے قتل ہے زنا ہے ودین کی نافرمانی فرمانی ہے قطع رحمی ہے قتل ہے یہ وہ گناہ ہیں جو محرمات ہیں جس سے ایمان کم ہوتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا زائل نہیں ہوتا تو اپنے ایمان کو مضبوط کیا جائے اور مضبوط کرنے کا طریقہ کیا ہے جو میں نے باتیں ابھی بتائی ہیں جو غلطیوں کو دور کیجیے تو توحید نہیں تو توحید کے اہتمام کریں شرک ہے تو اس کا خاتمہ کریں وداحت ہے تو اس کا خاتمہ کریں نافرمانی ہے تو اس کا اس کا خاتمہ کریں بے نماز ہے تو نماز پڑھنا شروع کر دے واجبات پہ عمل نہیں ہے توبہ کر کے واپس آ جائے توبہ کے دروازے کھلے ہیں اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے سود خورے حرام خورے شراب خورے والدین کا نام فرمان ہے قاتل ہے توبہ کر کے واپس آ جائے ارے مشرک اللہ تعالیٰ شرک شرک کی توبہ کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے کفر بھی اللہ تعالیٰ معاف دیتا ہے توبہ کے بعد کوئی توبہ کرنے والا تو ہماری دعوت یہ ہے کہ ابھی اللہ تفر کرو اور ان چیزوں سے توبہ کر لو اپنے آپ کو درست کر لو اور امت کو اس ذلت کے دلدل سے نکالو